حدیسوان کہ آپ کے نسخہ میں آپ کو حدیث متعلقہ حدیث مل چکی ہوگی حدیث نمبر میرے پاس چھبیس ہے آپ نمبر کو رہنے دیجیے حدیث پہ نظر رکھیے الفاظ کا آپ سب کو حدیث مل چکی آپ جی لوگوں کو میری آواز سنائی جا رہی ہے بتائیے جی کیا آپ کو حدیث مل چکی ہے تفصیل گزر چکی ہے بتا چکا ہوں الصدوخ سچا الصدوخ سچا امانت دار المین امانت دار امانت کا خیال رکھنے والا معن نبیین نبی, نبی کی جمع ہے پیغمبر کو کہتے ہیں خبر دینے والے کو کہتے ہیں لیکن اب النبیین خاصہ ہے پیغمبروں کا انہیں کے لیے بولا جاتا ہے نبی صرف اور پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے بہت صدیقین صدیق کی جمع ہے سچ بولنے والے کو کہتے ہیں زیادہ سچے شہدا اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں اس کی جمع ہے نبی نبی کی جمع پیغمبر صدیقین صدیق کی جمع سچا شہدا شہید کی جمع اللہ کی راہ میں جان دینے والا ترجمہ دیکھیے سچا امانت دار تاجر مع نبی نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیم سچوں کے ساتھ ہوگا اور کے ساتھ ہوگا جی سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ ہوگا اس سے پہلی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں من تو آئینی ہی اسی حدیث میں جو بات ہم نے بیان کی ہے کہ جو جھوٹ سے کام لے گا جو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا جو امانت کے اندر خیانت کرے گا جھوٹی قسمیں کھائے گا وہ تاجر تو وہ ہے کہ جیسے عالم ارواح جیسے محشر میں جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس کا حشر کس کے کس حال میں ہوگا بدکاروں کی حالت میں یعنی اسے گناہ گاروں کی سخ میں کھڑا کیا جائے گا جبکہ اس کے بالمقابل اگر کوئی تاجر ایسا ہے جو سچ بولا اس نے امانت کا خیال رکھا امانت میں خیانت نہیں کی اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا جھوٹی خسمے نہیں کھائی اگر کوئی قسم کھائیے تو اسے مکمل طور پر پورا کیا ہے تو ایسا شخص کس کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جی ہاں ایک تاجر کس شک اٹھایا جائے گا نبیوں کی سخت میں نبیوں کے ساتھ ہے تو تاجر کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا صدیقین کے ساتھ جی ہاں ہے تو تاجر اسی مارکیٹ میں کام کرنے والا ہے اسی ہی شہر کے اندر اس کی فیکٹری ہے لیکن ایک کو بدکاروں کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا اور دوسرے کو نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہرا کے ساتھ فرق اگر رہے گا تو صرف کس چیز کا ایک جھوٹا ہوگا دوسرا سچا ہوگا ایک آئین ہوگا دوسرا امانت دار ہوگا ایک دھوکے باز ہوگا مکار ہوگا اور دوسرا دھوکا دینے والا نہیں ہوگا مکاری کرنے والا نہیں ہوگا یہ نہیں سوچے گا کہ آنے والے شخص کو میں بالکل یا کیا کر دوں خالی کر دوں یعنی آنے والے پر یہ نظر ہو کہ اس کی ساری کی ساری رقم میں کس طریقے سے حاصل کر لوں اور اس کو میں کس طریقے سے دھوکہ دے دوں اس کو میں کس طریقے سے اپنی مکاری اور اپنی چراخی میں پھنسا دوں اس طرح کے خیال رکھنے والا اس کے ساتھ یہ اشر ہوگا کہ اسے بدکاروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا بدکاروں کے حال میں کھڑا کیا جائے گا لیکن اگر آنے والے شخص پر اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ بوجھ کو اتاروں اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور میری ضرورت بھی اچھے طریقے سے پوری ہو جائے کچھ چھوٹ سے اس نے کام نہیں لیا اس نے اس کے ساتھ دھوکا نہیں کیا اسے طرح طرح کی باتوں میں لگا کر اسے پریشان کر کے مہنگے داموں چیل نہیں بیچی ایسا شخص کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا شہرا کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چھوٹی سی شاپ کھول کے بیٹھے گا جس قسم کی بھی تجارت کسی کی فیکٹری ہے فیکٹری کے اندر ملازم ہے کوئی جو بھی جس طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں ذریعہ معاش جو بھی اس نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے اندر دھوکہ کرنے والا اس کے اندر جھوٹ سے کام لینے والا وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں شامل رہیں گے کون سچائی سے کام کرتے ہیں جس شعبے کو آپ کھولیں گے آپ کو دھوکہ ہی دھوکہ ملے گا چاہے وہ شیخ ہے چاہے وہ گفتی ہے چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے جس کسی کو بھی آپ کھا لے آپ کو دھوکے بازیاں ہی دھوکے بازیاں ملیں گی فراڑ ہی فراڑ ملیں گے جھوٹ ہی جھوٹ ملیں گے کون ہے امانت اور جانت کے ساتھ کام کرنے والا سو میں سے آپ کو دس فیصد میں شاید زیادہ تیرا ہوں پانچ فیصد بھی لوگ نہیں چلے وہ بڑے بڑے آپ کو جبے خبے والے ملیں گے بڑے بڑے ہوں, آپ کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واہ اللہ کا ولی اگر اس دنیا پہ آیا ہے تو یہی ہے لیکن آپ معاملات کو دیکھیں العمان وال حفیظ انسان کا بکا ہو جاتا ہے امت کے مسلم بنے ہوں گے لوگ ان سے اپنی رہنمائیاں لیتے ہوں گے لیکن معاملات کو دیکھیں ذرا دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز ہے آپ کے معاملات آپ معاملات میں کتنے سانپ ہیں اپنے معاملات کو درست فرما لیجیے آپ کا گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے آپ کا آپ کے شہر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے آپ کا اپنے ماتحت ملازمت کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے جی ہاں معاملات صاف رکھیے اپنے چھوڑ دیجیے دی آپ کو آپ اگر نہیں پڑھتے آپ صرف فرض نماز پڑھ لیجئے آپ اللہ کی مخلوط کے حقوق ادا کر دیجئے دی دی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا بڑی دنیا میں کوئی نہیں اپنی بیوی بی کا حق ادا نہیں کرتے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کرتے اپنے ماتحت ملازموں کا حق ادا نہیں کرتے اسی طرح جتنے متعلقین ہوتے ہیں ان کا حق ادا نہیں کیا جاتا رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے پہلے مہندہ کی جو ذمہ داری ان کو ادا نہیں کیا جاتا پھر بھی وہ پیرانے پیر بنے رہتے ہیں مازمبو. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے اس لیے اپنے معاملات کو درست رکھیے ہمیشہ سے آپ کا کیا آپ کا حق ضائع ہوتا ہے تو جانے دیجیے آپ اگر ایک وقت نہیں دو وقت نہیں تین وقت نہیں آپ اگر کئی دن بھوکے رہتے ہیں بھوکے رہ جائیے لیکن آپ کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں دینا چاہیے آپ کو کسی کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دیجئے برداشت کر لیجئے اپنی جگہ میں بیٹھ کر رو لیجئے تڑپ لیجئے برداشت کر لیجیے لیکن آپ کی بات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو, نہیں ہونی چاہیے بہ جان چوکیدار کو ڈھانٹ جی اپنے متحد ملازم کو ڈانٹنا جبکہ اس کی وہ چیزیں مداری میں صحیح نہ ہو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاملات میں داخل ہیں اور ہم ان چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کیا کسی کے گھر میں اگر کوئی عورت کام کرنے والی آتی ہے یا کوئی کسی لڑکے کو رکھا ہوا ہے گھر کے معاملات کے لیے تو کیا وہ بالکل ہی خادم بندی ہے کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے آپ کے آفس میں اگر کوئی کام کرنے والا لڑکا ہے آفس بوائے ہے تو کیا وہ آپ کا تن من دھن کا قادم بن گیا ہے اس کی کوئی عزت نسخ نہیں ہے کہ آپ سے جا بجا ہر ہر بار اتنا گٹی اور اتنا ذکیل کر دیں کیونکہ وہ صرف اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ باندھ سکے اس لیے اپنے معاملات کو درست کیجیے اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس طریقے سے کیجیے کہ اگر آپ اس کی جگہ پہنچے تو آپ کی چاہت کیا ہوتی آج ہمارے ہم مثال مثال کے طور پر اگر ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اگر رقم کمانی ہے تو صرف کسی مریض سے کمانی ہے پھر یہی ڈاکٹر جب اپنے کلینک سے ہاسپیٹل سے اٹھ کر اپنے معاملات کے لیے مارکیٹ جاتا ہے مثال کے تو پر سبزی والے کے پاس چلا جاتا ہے اپنے گھر کی سبزی لینے کے لیے تو سبزی والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اپنی سبزی کو مہنگے دام بیچنا تو کسی ڈاکٹر پر بیچنا ہے اور اسی کو ہی میں نے اسی سے ہی ساری رقم وصول کرنی ہے پھر یہی سبزی والا جب اٹھ کر منڈی چاہتا ہے اپنے سبزی خریدنے کے لیے تو اب منڈی والے کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے اسی سے ہی سارے پیسے لینے اور اسی پر ہی مہنگے داموں بیچی ہیں تو یہ ایک تسلسل ہے ہر ایک برا سوچ رہا ہے لیکن اگر اس سوچ کو اچھا کر دیا جائے کہ ڈاکٹر کے پاس جو مریض آیا تھا یہ سوچے کہ یہ کتنا ہے یہ میرے پاس قائم ہے میں اپنے جتنے مجھ سے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا تعاون کروں میرے پاس جتنی دوائیں میں نے جتنی اس کو بیچی ہے ایک منافع رکھ کر میں اس تھا گزشتہ سب میں اس سے پہلے جو سبق تھا القا سے وہ حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے وہ بندہ جو حلال کماتا ہے لیکن کمانے کے ذریعے اور اس میں آنے والی پریشانیاں اس میں آنے والی جھوٹ اب آپ سوچیں گے کہ اس وقت کی جو مارکیٹنگ ہے اور اس وقت کی صورت حال ہے ہمارے ہاں وہ ایسی ہے کہ آپ دھوکے اور جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے آپ تجارت چھوڑ دیں گے آپ جائیے مارکیٹوں میں دیکھیے معاملات کو یعنی صورت حال ہاں دھوکہ بازی جھوٹ فریض اتنے عروج کو پہنچ چکا ہے کہ آپ جھوٹ دھوک, مکاری دھوکے بازی خیانت کے علاوہ آپ مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے اس میں پھر سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف مسلمان کا نام رہ گیا ہے حقیقت ہم کھو چکے ہیں جھوٹ ہمارے پاس ہے جوکہ بازی ہمارے پاس ہے خیانت ہمارے پاس ہے تو بڑے چوڑے ہو کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بہت بڑی نعمت ہے مسلمان ہونا بھی ایمان لانا بھی قلمے پر ایمان رکھنا بھی لیکن اس کی کوئی ضروریات ہیں اس کے کوئی قواعد ہیں اس کے اصول اور ضوابط ہیں کوئی کالج یا یونیورسٹی ہے اس میں ایڈمیشن اوپن ہوں داخلے جاری ہوں وہاں پر کسی پر اہل ماللہ پر اہل شہر والوں پر کوئی زبردستی نہیں ہوتی کہ وہ ضرور وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کریں کوئی زبردستی کرتا ہے یقیناً کوئی بھی نہیں کرتا نہ مدارس والے زبردستی کرتے ہیں نہ کالجوں والے زبردستی کرتے ہیں لیکن نہ ہی یونیورسٹیز والے زبدستی کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ضرور بضر داخل کریں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن جو بچہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لے گا جو بچہ کالج میں داخلہ لے لے گا جو بچہ مدرسے میں داخلہ لے لے گا آپ اس یونیورسٹی کے اس کالج کے اس مدرسے کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہوں گے وہ اسے فالو کرنے ہوں گے وہ اسے تسلیم کرنے ہوں گے اگر ان کو تسلیم نہیں کرے گا تو کالج مدرسہ یونیورسٹی اس بچے کو کیا کریں گے خارج کر دیں گے اس کا داخلہ منع ہو جائے گا کیونکہ یہ اصول اور ضوابط کی پابندی نہیں کرنے والا یاد رکھیے گا یہ ہے اسلام لا اقرا نقد دین کا مطلب ہے یہ کہ دین میں زبردستی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ دین لانے میں زبردستی نہیں جو اسلام کو قبول کر لے گا اسلام کو قبول کر لینے کے بعد جتنے بھی اسلام کے اصول اور ضوابط ہیں وہ اس پر لازم اور لاگو ہو جائیں گے اب اگر ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کا حق کیا ہے اسے باہر کر دیا جائے اسلام سے لا اکراہ فدین کے لوگ عجیب و غریب طریقے سے باتیں بیان کر دیتے ہیں جن نماز نہیں پڑتی لا اقرامی ذکات نہیں دیتے کوئی بات نہیں ہے لا اکرا حافظ غلط مطلب ہے بڑے بڑے اہل اہل یہ بات یہ لیتے ہیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے لا فی دین کا لا فی دین کا مطلب کوئی آپ کی گردن نہیں ہوتا رہے گا کہ آپ ضرور اسلام لاؤ اسلام نے کہا ہے آپ دعوت دیجئے مانتا ہے ٹھیک پھر کہو نہیں اسلام نہیں لاتا سکو ہمارے ماتہ زندگی گزارو جزیت ہو سمی بن جاؤ پھر بھی نہیں مانتا تو مطلب یہ ہے کہ نہیں تو ہمارے دعوے ہو کر رہتا ہے قبول کرتا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ہے, اپنے کوئی پر قائم رہو ایسا نہیں ہے لا راہ جین کا یہ مطلب ہے اس इसलिए کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ پر بس ایک نام لگا لیا ہے جھوٹ لوٹ کا حقیقت میں ہم اندر داخل ہی نہیں ہوئے جیسے کہ وہ پر علم کے جو جھوٹ بولے کہ میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو جھوٹ بولے کہ میں فل کالج میں پڑھتا ہوں لیکن اس میں اس زندگی بھر میں وہ کبھی اس کے گیٹ سے اندر بھی نہ داخل ہوا ہو وہ لوگوں کو جھوٹ سے کہتا ہو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہی حال آج ہمارا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے اس لیے یہ جو اسلامی احکامات ہیں اسلامی اصول اور ضوابط ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے اللہ کا کیا حق ہے اسے پہچانا جائے اور پھر اسے ادا کیا جائے اللہ کی مخلوق کا کیا حق ہے اس نے ہم پر کیا کیا لازم کیا ہے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اپنی زندگی میں ڈالا جائے اپنی عملی زندگی میں اتار لیجیے دین ادو قلوق کے سل میں کا پورے کا پورے داخل ہو جائے اسلام ایسے نہیں ہے کہ یہ دل سے یہ تو تبلیغ میں چل رہے سال سال لگا رہے ہیں مدارس میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے طلبا کو پڑھا رہے ہیں مساجد میں بیٹھے ہوئے امام بنے ہوئے ہیں اور کاروبار دیکھیے تو سود کا سال سال لگ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں دو دو سال دس دس سال ہو گئے مدارس میں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں دس دس سال ہوں گے مساجد میں ہوں گے یہ میں اپنے اندر کی بات بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ چاہتے کہیں کہ یہ ایک مولوی ہے اور بالکل دلا ہوا ہے دودھ کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے معامات درست ہونے چاہیے بات صاف ہے چاہے وہ غلطی کرے گا وہ اگر عالم کرتا ہے مفتی کرتا ہے تو غلط ہے تو بس غلط ہے ڈاکٹر کرتا ہے تو غلط ہے تو بس غلط ہے ٹھیک کرتا ہے تو ٹھیک ہے کاروبار کس کا ہے جی سود کا ہے کہیں شناب بک رہی ہے اور ماشاءاللہ سال میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پلا مدرسے کے موسم صاحب ہیں سوج میں گاڑیاں چل رہی ہیں سوجی معاملات ہیں اور طرح طرح کے خرافات ہیں اور ماشاءاللہ سے فلاں مدرسے میں بیٹھے ہیں شیخ الحدیث ہیں فلاں مسجد کے امام صاحب ہیں فلاں سال میں چل رہے ہیں زندگی واقف کر دی ہے مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں رائے گنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں زندگی واقف کر دی ہے معاملات سارے پیچھے سوچ کے ہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے معاملات کو درست کیجیے اردو فلو کے میں پورے پورے داخل ہو جائیے اسلام اس لیے معاملات و الامین سچا اور امانت دار سچا اور امانت دار تاجرمان نبیین نبیوں کے ساتھ ہوگا بس صدیقین سچوں کے ساتھ ہوگا و شہدہ شہدا کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی